تو فیض تیائی سیاؤ یا رامی سیاؤ یا رام سیا کارواں امیر علیہ سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت مرکات مولالیہ نے جس انداز میں دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے اور کثیر الجہاد جو کام شروع کیا ہے وہ نہایت ہی لائق تحسین ہے بے کار وہ گلزار ہے بے کار وہ گلزار ہے اتار ہے اتار ہے اتار ہے اتار ہے اتار ہے اتار, اتار, اتار, اتار مدری جڑ بہت اچھا جی بہت اچھا جی لوگوں کو بہت کچھ سکھا مل ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا مدنی چینل دیکھنے سے ان لوگوں کو کافی معلومات ہوئی ہے حضرت صاحب کی وجہ سے ہم لوگوں نے بڑا فیض پایا جناب ہمیں بڑا مزہ آتا ہے سننے میں عمران صاحب کے بھی بڑا مزہ آتا ہے اور لوگوں کے بھی بیان سنتے ہیں مدنی منو کا ہوتا ہے دن میں وہ بھی بڑا مزے ہوتا ہے بڑا سننے والا ہوتا ہے بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کے لیے دین اسلام کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ بس سیدھے رستے پہ رہے دعوت اسلامی کے ساتھ رہے اللو اللو اللو محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے سب سے پہلے تو میں ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کا کسی طریقے سے بھی حضور امیر علیہ سنت سے رابطہ ہے سبحان اللہ حضرت امیر علیہ سنت اس زمین پہ اللہ کا انعام ہے اور تاجدار مدینہ کا تحفہ ہے سبحان اللہ بہت سارے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ جتنے زندہ اللہ کے ولی ہیں ان سب میں سرکار کے زیادہ قریب حضرت میرے سنت اور یہ بات بھی کہنے میں میں حق بجانب ہوں اور مجھے بزرگوں نے بتایا کہ آل سنت کی جتنی تنظیمات اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں اگرچہ وہ سب حضور کو پسند ہے مگر سب سے زیادہ پسندیدہ جماعت دعوت اسلامی ہے آل... میں اکثر اپنے خطابات میں بھی اور علماء اور مشائق کی محفلوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ سرکار کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اسے سو شہیدوں کا ثباب ملے گا تو حضرت امیر عال سنت کا اللہ رسول کے دربار میں کیا مقام ہوگا کہ جنہوں نے لاکھوں کو سرکار کی سنتوں کا گرویدہ بنا دیا حضرت امیر عالِ سنت کا یہ قرض سنیت کبھی نہیں اتار سکے گی کہ آپ نے چٹائی پہ بیٹھ کر مدینے والے کا پیغام پوری دنیا میں عام کر دیا اور آپ نے یہ سابت کر دیا کہ اگر بندہ کام کرنا چاہے تو وہ ننگی زمین پہ بیٹھ جائے چٹائی پہ بیٹھ جائے گھاس پہ بیٹھ جائے رسول اللہ کا نام لے پیچھے ہاتھ سرکار کا ہوتا ہے اور کام چلتا رہتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا الحمد للہ حضرت امیر عال سنت اس وقت سنیت کی جان ہے سنیت کی پہچان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کا اس میں لیا جاتا ہے تو ہر آدمی سر جھکا کے آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے اللہ آپ کا سایہ دیر تک آل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور گلشن سنیت میں خدا سلا بار رکھے بے کار وہ گلزارے گیکار وہ گلزارے اکارے گ